السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی میری آواز آ رہی ماشاء اللہ آواز کم ہے یا زیادہ ہے زیادہ ہے تو کم کر لیتا ہوں لو ہے یہ تو بہت افسوس والی بات ہے کہ لو کو میں جیسوں زیادہ کروں یہ نہیں مان اگر زیادہ ہوتی تو کم کر لیتا ہوں میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ ٹرائی کرتا ہوں ممکن ہے مسلم بھائی کھانا کھا کے آ رہے ہیں ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی تو میں بھی کھانا کھا کے آیا ہوں میرا معلوم نہیں کیا اچھا ان شاء کوشش کرتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ الحمد خلق السماوات ورفین وسلام والسلام وسلام سیدنا محمد خاتم النبین نبین والا عالح اصح بھی لدین ہوں دس نالا بلجود والد نسمان اپان رد علان اماں باد پاؤزملہ مینش کو بسم اللہ نوہی پلوی آمَنُوا من کو لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ و فِي پیشان حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا نواہ و ملا کت ہوی یا او حلدین آ منو سلو والی وسلاں السلام تو سلام علیہ کا یا سیدار رسول اللہ وسلم علیہ کا والا علی کا و صحابی قیا سید گرامی قدر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیان کرنے ہیں پہلے دیکھ تو لوں کہ روم میں آدمی کتنے ہیں ذرا ہاتھ بلند فرمائے نہ جی ہاں ماشاء اللہ آدمی کم بھی ہوں تو کام چل جاتا ہے ذرا محبت سے بیٹھیں گے تو اور بات ہو تو گرامی قدر یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے سید نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کی شان جو ہے وہ بیان فرمائی ہے اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور اس کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بڑا ثواب ہے سیدنا نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنا ہر سنی پر فرض ہے اس لیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کو پتہ چل جائے کہ سیدنا نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کے ماننے والے ابھی زندہ ہیں بیدار ہیں اور مخالفین کا منہ کالا ہمیشہ رہے گا کیوں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کو زمن کہا جاتا ہے یعنی دو نوروں والا ایک برکہ وہ ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتا تو یہاں اس غنی دو نوروں والے وہ نور کہاں سے آگے جب حضور نور نہیں لیکن سننی کا ایمان یہ ہے جہاں قدم میرے مستبا کے لگ جائیں وہ جگہ بھی نور ہو جاتی ہے اگر یقین نہ آئے تو مکہ شریف میں وہ پہاڑ دیکھ لو جس پر میرے میرے نبی کے قدم لگے ہیں اس کا نام ہی جبل نور ہے اس کا کیا نام ہے جبل نور نور کا پہاڑ اور میرے امام امام اہل سنت مجد ملت مولانا اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ لے. آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور عین تیرا سب گھرانہ نور کا حضور علیہ سلاد و نور نہیں بلکہ حضور علیہ سلاد و سلام کے نسل پاک کا ہر ہر بچہ نور ہے اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کوین نور دو نوروں والا کہا جاتا ہے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جن کے نسب میں نصب نامہ اس طرح ہے کہ حضور علیہ السلات و آپ کی پانچویں پشت میں سیدنا عثمان غنی جا ملتے ہیں گار ایک نسل ایک گرانہ ایک اور صرف باپ کی طرف سے پانچویں پشت میں ملتے ہیں اگر والدہ کی طرف سے بھی وہ بعید نہیں ہے بلکہ حضور علیہ و سلام کے جد امجد ابد مناب سے ان کی والدہ کا ابھی رشتہ جا ملتا ہے تو گرامی قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ کی والدہ یعنی ان کی نانی حکیم البیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبی ہیں اور حضرت عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اس لحاظ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان حضور علیہ سلاد و السلام کی سگی پھری کے نواسے تھے جیسا کہ امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے اور مستدرک کی جلد تین میں یہ حوالہ دیکھا جا سکتا ہے اسد الغاب میں بھی یہ روایت موجود ہے اور جنہوں نے انصاب لکھے ہیں انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نصب لکھتے ہوئے یہ روایتیں درج کی ہیں تو گرامی قدر حضور علیہ السلط آپ سے قرابت میں بہت ہی قریب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ جو ہیں ان کا نکاح جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا اور ایک صاحبزادی کے انتقال کے بعد دوسری صاحبزادی کا پھر سے نکاح کر دیا یہ بات تو شیعہ مذہب والے جو ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں مخالفین ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے وہ بھی ماننے پر مجبور ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دو صاحبزادیاں دو صاحبزادیاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی ہیں اور علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی لیے تو آپ کا لقب جو ہے ظلم تھا علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی وجہ نقل فرمائی ہے تاریخ الخلفاء میں اور سیدنا علی علیمرتع کرم اللہ وجہ الکریم سے حضرت عثمان غنی ذن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا یو سما پسمانت ذن چوتھے آسمان پر ان کو جنورین کے لغ لطب سے یاد کیا جاتا تھا کنز العمال شریف میں جلد چار میں یہ روایت موجود ہے اور ایک روایت ریاض النگا میں موجود ہے جس میں یہ ہے کہ مالا میں آپ کو ذنورین کہا جاتا ہے آپ وہاں ذنورین جو ہیں لکھے ہوئے ہیں تو معلوم ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ذنورین حضور علیہ و سلام آپ کی دو صاحبزادیوں کی وجہ سے جنو رین مشہور ہیں اور عثمان غنی کا لقب جو ہے زمینوں میں جنو رین ہے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب آسمانوں میں جنو رین ہے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب مالا میں ذن جو, جو ہے لقم مشہور ہے جس آئینے میں نور علاحی نظر آئے وہ آئینہ رخسارے عثمان غنی کا ہے سب بیدار جو تھے عثمان غنی تھے جامع جو قرآن ہے قرآن ہیں اور عثمان جنورین پیارا محترے عثمان یو ثانی ہے تو گرامی قدر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت ہی رحمت فرمائی اپنی دو صاحب زادیوں کا نکاح فرما دیا یہ نکاح عام طریقے سے نہیں ہوا نور البسار میں یہ ہے کریمتما نبن اپان اللہ نے میری طرف بھائی فرمائی کردی کا ہو اور اس نکاح پر ایک صحاب نے شیر پڑے ہیں وہ شیر اس طرح ہے حد اللہ بے قولہ بر سد ہو یہ دی انکل مب ناتے ہی بدرین ماں جی شم سے پھر اکور سلا تو سلام میرے اکالی سلام نے اپنی بیٹی کا نکاح سے کر دیا آپ ویسے ایسے ہی چودویں کی چاند کی طرح ہیں جو سورج کو شرم آ رہا ہے تو گرامی قدر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دو ہجرتیں کی ہیں ایک ہجرت ملک حقشہ کی طرف کی ہے اور دوسری ہجرت جو ہے مدینہ طیبہ کی طرف کی ہے اور یہ بات بولیے گا نہیں اور لوت علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے راہ خدا میں ہجرتیں کی ہجرت کی ہے سیدہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ جب ان کا انتقال ہو چکا تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبہ دی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دی کیوں؟ حضور علی ست و سلام یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ عثمان میں یہ یہ ایب تھے عیب نکالنے والے بہت سے موجود ہیں لیکن عثمان غنی کی طرف عیب کوئی کوئی اطراض اٹھنے والا الحمدللہ یہ ہر اعتراض کا جواب پخیر رکھتا ہے اور ہر مسئلے کو بخوبی جانتا ہے اور ہر مسئلے کا جواب رکھتا ہے انشاءاللہ العزیز جو بھی سوال اٹھے منہ توڑ جواب دے سکتا ہوں لیکن آج میرا جی چاہتا ہے میں عثمان ضنی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کروں اور کیوں نہ کروں کیونکہ کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو تو وہ ہیں جن کے نکاح میں میرے نبی نے دو صاحب دی اور عثمان غنی بو ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان لو اخبار کل سو بے مسلے سے دا کے رات مسل سو باتیں سنپنے ماجا شریف میں حدیث موجود ہے نور لب میں موجود ہے میرے آکاری سرام نے برمایا یہ عث امین ہے نی جبریلو اخبرانی مجھے انہوں نے بتلایا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے کام میں کل سوم اللہ تعالیٰ نے ام کلسوم کا نکال تم سے فرما دیا ہے اور محر مہر بھی وہی ہے جو سیدہ رقیہ کا تھا اور حضور میرے اکالی سلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ او لیا انی مت یعنی رک ریہ کر تم من من عثمان حضور علاطلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے بہی فرمائی ہے کیونکہ میرے نبی کا کوئی کام بغیر وہی کے ہوتا ہی نہیں تھا اللہ فرماتا ہے علام شدید القوة میرے نبی کا کوئی کام تو بغیر وہی کے ہوتا نہیں تھا میرے نبی تو بغیر وہی کے کوئی کام کرتے نہیں اللہ نے فرما دیا اے میرے محبوب اپنی صاحب کا نکاح عثمان سے کر دے تو میرے نبی علیہ السلام نے نکاح فرما دیا جب ایک کا انتقال ہو گیا دوسری کا جناب اللہ رب العزت نے حکم فرمایا تو دوسری کا نکاح فرما دیا اسی لیے ریا گم والا بول اٹھا پکار اٹھا کہنے لگا ارے سن لو انوی جا کریمت یعنی رکاو کل سو من عثمان بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی فرمائی ہے میں اپنی دو بیٹیوں کا نکاح اس سے کر دوں تو میرے نبی نے جگہ بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری آپ کے نکاح میں دے دی اسی لیے ان کا لقب اب جنور ہوا اسی لیے اس مان غنی جو ہے اور کیوں نہ دو نور والے کیوں نہ ہو میرے امام فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور عین تیرا سب گرانا نور کا اور اس اس دور میں ری لوگ یہ لوگ یہ بات مشہور کرتے ہیں کہ سیدہ خطیجہ تلقر رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف ایک سا دی فاطمہ تجارا رضی اللہ تعالی انہا تھی اور اس پر شیعہ قطب سے بہت سی دلیلیں میرے پاس موجود ہیں الحمد للہ العالمین کبھی وقت آیا تو ان شاء اللہ وہ دلیلیں ضرور پیش کروں گا لیکن اس کے بارے میں اللہ کا قرآن سن لو جو یہ بات لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں ایک ہی بیٹھی تھی باقی ربی ربیبات ارے ان کے لیے ان, ان کے لیے عبرت کا درس دیتا ہوں اللہ کا قرآن مان لو برنا قیامت والے دن اللہ کے قرآن کے منکروں کا جو حال ہوگا سارا عالم دیکھے گا اور سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ تعالی تعالیٰ یہ سیدہ خدیجت رکوبرہ کے پچھلے شوہر سے تھی یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ویسے ہی منسوب تھی حالانکہ یہ باتیں بالکل غلط من غلط بے بنیاد یہ باتیں ہیں حضور علیہ سرات و سلام کی مسلمانوں چار سا دیا تھی جس پر قرآن کریم شاید اللہ پر متآبیو ازوا جی کا بنا تک ونسا علم دینی نالئی من بی اپنا بلا یو زین و کان ہوا پورا رہیم قرآن ہے نا بائیسواں پارا سورت احزاب آیت نمبر ففٹی نائن اللہ فرماتا ہے اے نبی یا نبی الیو جیت وہ بناط اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمان عورتوں سے فرما دو اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہے پر دے کے آپ کا انداز ہوگے تو اس آئے کریمہ میں لفظ ہے جو بنت کی جمع ہے بنت ایک بیٹی عربی میں بنت کس کو کہتے ہیں بیٹی کو ایک پر بنت کا لفظ بولا جاتا ہے اور بناٹ جو ہے یہ جمع کا سیگا ہے اور جمع کا اطلاق کئی پر ہوتا ہے لیکن کم از کم جو ہے تین سے زائد پر بولا جاتا ہے تین سے کم پر جمع کا اطلاق نہیں ہوتا تسمیا کا لفظ بولا جاتا ہے اور تسنیا دو کے لیے ہوتا ہے اور جمع جو ہے تین سے زائد پر بولا جاتا ہے تو معلوم ہوا حضور علیہ سلاد و کی بیٹیوں کا ذکر آیا بنات کا لفظ آیا تو تین سے زائد یعنی چار بیٹیاں تھی حضور علیہ سلاد و کی ایک بیٹی نہیں تھی ایک نہیں تھی اگر ایک ہوتی تو لفظ بنت تھا اگر جہاں لفظ بنات موجود ہے تو جمع کشیدہ ہے تو معلوم ہوا حضور علیہ سلاد و کی تین سے زیادہ بیٹیاں تھی تو معلوم ہوا حضور علیہ سلاد و سلام آگ کی چار سالزادیاں تھی اور جناب والا بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد امت کی عورتیں امت کی بیٹیاں ذکر کی ہیں تو سن لیجئے گا اس کا علاقہ سے ذکر موجود ہے یہ جہالت ہے ان لوگوں کی وہ غالبہ دیتی ہیں ایسے الفاظوں سے کہ جن سے صحیح معنی کی ترجمانی نہیں ہو سکتی تو صحیح بات تو یہ ہے اللہ فرماتا ہے ابا نسا علمین وہاں لفظ کا مومن لفظ بناس نہیں استعمال ہوا بیٹیوں کے لیے لفظ بناط استعمال ہوا ہے اور نسا علمین کو نسا کے لفظ سے جو ہے تعبیر کیا گیا ہے پکارا گیا ہے یہاں لفظ جو ہے بنا حضور علی سرات و سلام کی صاحب کے لیے بولا گیا ہے لیکن سن لیجئے گا اگر یہ سوتیلی بیٹیاں ہوتی دلی آواز آ رہی ہے نا اگر سوتیلی بیٹیاں ہوتی تو لفظ اور ہوتا جس کی ترجمانی قرآن کر رہا ہے قرآن کریم کی سورت ن صاف چوتھے پارے کی آخری آیت چوتھے پارے کی آخری آیت اس میں اللہ فرماتا ہے وارا پائے بک ملا تی بھی حجور کم وارا پائے بلا تی ہو جور اگر حضور علیہلاۃ وسلام کی یہ بیٹیاں یہ بیٹیاں صاحب کی اپنی نہ ہوتی سیدہ خطیج القبرا رضی اللہ تعالی انہا کے پہلے شوہر کی ہوتی تو لب بناد کا استعمال نہ ہوتا اور لب جو ہے و ملتی کے زمرے میں آتا تو جناب والا ان کی یہ لفظ استعمال ربائب جو ہے وہ استعمال ہوتا یہ قرآن کی اصطلاح ہے قرآن کی اصطلاح میں ان کے لیے رقص ربائب کا استعمال ہوا ہے اور ربیبہ کی جو جمع ہے تو معلوم ہوا یہاں یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں حضور علیہ سلاد وسلام کی وہ ربیبہ بیٹیاں تھی ربائب بیٹیاں تھی یہ جہالت پر مبنی بات ہے حقیقت یہی ہے کہ سیدہ سیدت القبر رضی اللہ تعالی انہا کے بتا نے تھے حضور علیہ اللہ سلام کی بیٹیاں تھی اور اس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے ضرور ماننا پڑے گا اگر نہیں تو سن لے قیامت کا دن ہوگا سیدہ فاطمہ دہر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا دم بھرنے والے جو ہوں گے تو وہ اس دن کیا منہ دکھائیں گے سیدہ فاطبۃ الدہ رضی اللہ تعالی کو ان کی بہنوں کا انکار کرنے والے ان کے محب ہو سکتے ہیں ان کے محب ہو سکتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتے اس دن وہ اراد پر لیں گی اراد پرما کے یہ جب یہ کہیں گی میری بہنوں کا انکار کرنے والوں دفاع دور ہو جاؤ یہ بات سچ ہے نا اگر اس دن وہاں سے دھدکار دیے گئے پھر کہاں جاؤ گے آج وقت ہے آج موقع ہے آج, آج یہ گڑی موجود ہیں تیرے پاس کہ مان لے حق یہی ہے قیامت کو نجات چاہتا ہے تو ان سے عداوت چھوڑ دے ان سے بت چھوڑ دے ان سے حسد چھوڑ دے ان سے کینہ چھوڑ دے اور دامنی اہل بیت میں آ جا تیری بھی نجات ہو جائے گی تو سن لیجئے گا حضور علیہ السلات و السلام کی چار صاحب تھی یقین نہ کافی پڑھ کے بھی اصول میرے پاس بہت سے دلائل ہیں الحمدللہ رب العالمین اس موضوع پر میں جو چاہے مناظرہ بھی کر سکتا ہوں لیکن ایک روایت اصول کافی جس کے بارے میں شیعہ لوگ کا عقیدہ ہے کاپیل کافن شیعہ تو نہ اب تو یہ تو آن لائن موجود ہے کاپیل کافن سیا تونا کاپی کافی تو ہے ہمارے شیعہ کے لیے اس اصول کاپی اس میں لکھا ہے تصدا ہوا جا خطی باوئی شرون سنتن ببل دلہ قبل مباحثی علیہ عَلَيْهِ القاسم و رقیت وَالزَّيْنَبُ ببل دبادل مباحث طیب و طاہر و پاتی مت یہ اصول کافی میں موجود ہے حضور علیہ سلاط والسلام نے سیدہ خطیجت القبر رضی اللہ تعالی سے شادی کی جبکہ حضور علیہ سلاۃ والسلام کی عمر مبارک جو تھی وہ پچیس سال کے قریب تھی حضرت خطیجۃ القبر رضی اللہ تعالی عہا کے بطن اطہر سے حضور علیہ سلاط والسلام کی یہ اولاد پیدا ہوئی جو بے سیلان نبوت سے پہلے حضرت قاسم رقیہ زینب اور امے کلفوم رضی اللہ تعالی عن اور ایران نبوت کے بعد حضرت طیب طاہر اور فاطمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ ان کی موتبر کتاب میں موجود ہے اصول کاپی میں اور دوسری جناب والا فرو کاپی اور ہمارے سامنے آگے پرویں کافی نہیں بلکہ ان کو پھڑوے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں تو سن لیجئے گا وہاں میٹھی یہ بات موجود ہے انبی عبد اللہ علیہ السلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بنات امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام السلام کئی لڑکیوں کے باپ تھے ایک نہیں کئی لڑکیوں کے باپ تھے اور بروئے کافی جل تین میں یہ بات موجود, موجود ہے جل دو میں موجود ہے وقت کا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ابا بنا اور توبت العوام میں تہذیب الاحکام میں بھی یہ عبارت موجود ہے اور ان میں تو یہ اللہ علیہ ابنیک اللہ مسلیہ رقیت اللہ مسل ام کل تم بنتا نبی ایک بنت نبیت من آدا نبی کا پی <تصفح> ہاں یہ خبیث خندیر ملا باقر مجلسی جو تھا اس نے یہ عبارت لکھی ہے لیکن سن لو یہ ان کے اوپر اپنے اوپر صادق آتی ہے انہوں نے میرے علیہ السلام کی بناٹ پر درود پڑا آخر میں لکھتا بالان من آزاد نبی کپیحا اور لانت فرمائی ان پر جو دیتے ہیں تیرے نبی کو ان کے بارے میں خود شیعہ مدہ پر خود لانت کر رہا ہے اور یہ انکار کرنے والے جو ہے خود لانتی ہیں ان کے اپنے مذہب کے مطابق کیوں نہ ہو جمن نورین کی دشمنی میں لانت نہیں ملے گی تو اور کیا ملے گا اور عثمان گنی تو وہ ہیں جنہوں نے میرے علیہ السلام میرے علیہ السلام سے محبت کی اور حضور علیہ سلاد و کے لیے دو ہجرتیں فرمائیں ایک حفشا کی طرف ایک مدینہ کی طرف یہ صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ایجاد حاصل تھا صرف اور صرف ان کو ایجاد حاصل تھا لوت علیہ السلام کے بعد اور ابراہیم علی السلام کے بعد کسی اور کو یہ حاصل نہیں ہوا تو عثمان غنی تو وہ ہے इमदीनवरा में आकर अपना कारोबार शुरू किया जैसा तुम मक्का मुक्रमा में कारोबार था का थोड़े ही अरसे में आपका कारोबार चमक उठा दौलत आपके कदम घूमने लग गई सुबह शाम माल जनाब आना शुरू हो गया और اکثر اوقات حضور علیہ سلاد و سلام کی خدمت اقدت میں رہ کر آپ سے پیوز و برکات حاصل کرتے رہتے علوم و محام سے مستفید ہوتے رہتے اسی لیے تو اللہ نے پرمایا ری جہ تل ہی رہ تم والا اللہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت اور خرید و پروخت اللہ کے ذکر سے انہیں غافل نہیں کرتی یعنی ایسے ذاکر ایسے کاروباری کہ کاروبار بھی چل رہا ہے کام بھی چل رہا ہے تجارت بھی ہو رہی ہے اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے اس سے غافل نہیں بارگاہ رسالت میں ہر وقت حاضر رہتے تھے اور کاروبار صرف اپنی غرض غایت کے لیے نہیں بلکہ حضور علیہ سلاد سلام کی امت کی فلاح کے لیے اپنا مال صرف کر دیتے اپنی ہر چیز صرف کر دیتے اور مسلمانوں کو کبھی کوئی مشکل آ جاتی تو عثمان گنی جو ہے اپنا مال اپنا مال قربان کر دیتے مسلمانوں کو اس مشکل سے نجات دلا دیتے آج سے پچھلے سال تک اس سال دیکھا تو قسم خدا کی جی میرے آنسو نکل آئے میں نے پچھلے سال تک دیکھا وہ کنواں جو موجود تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے خرید کر آزاد کر دیا تھا اور عثمان ضنی رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں آئے تو ایک کنواں اس کے سوا سارے کنویں کھاری خا خا تھے سب کا پانی کھاری تھا एक मीठे पानी वाला कुआ था और उस कुए का मालिक जो था एक यहूदी था लोगों से मुँह मांगी कीमत लेकर पानी बेचता लोग मजबूर थे क्या करते पानी पीने के लिए और कोई कुआ मीठा नहीं था لوگ مو مانگی قیمت دیتے پانی لے لیتے اور غریب لوگ جو ہیں وہ کھاری پانی استعمال کرتے عمر جو ہیں وہ میٹھا پانی پیتے میرے نبی علیہ سلام نے جب غریب لوگوں کو کھارا پانی استعمال کرتے دیکھا حضور علاط سلام ان ان غریبوں کی اس پریشانی پر آپ پریشان ہوئے آپ چاہتے تھے کہ کوئی امیر آدمی کنواں خرید لے اور مسلمانوں پر وقف کر دے ایک دن میرے علیہ سلام نے فرمایا کوئی شخص ایسا ہے جو میرے روما کو خرید کر مسلمانوں پر بک کر دے قیامت کے دن اس کا بہترین اچر و ثواب پائے گا اور جب میرے آقا علی سلام نے یہ پریشانی مسلمانوں کی دیکھ کر اعلان فرمایا تو ان مقدس الفاظ کو سن کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ سیدھے اس یہودی کے پاس پہنچے اور کنویں کو جناب خرید کر خرید کے جناب مسلمانوں کے لیے بکب کر دیا جو قیمت اس نے مانگی وہ مانگی قیمت ادا کر دی اور اس زمانے کے حساب سے بارہ ہزار درم اس نے قیمت طلب کی یہ بہت بڑی رقم تھی لیکن کیونکہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بارہ ہزار درم کی کوئی قیمت نہیں تھی ارفاظ مصطفیٰ کی قیمت تھی میرے آقا علی سلام نے طلب کر لیا تھا اس کنویں کو بارہ ہزار کی جگہ میرا ایمان یہ ہے کتنی بڑی قیمت بھی ہوتی تو پھر بھی عثمان غنی ادا کر دیتے کیوں؟ طلب کی قیمت ہوتی ہے نا کہ طلب جو ہے اس کی قیمت ہوتی ہے اسی لیے اس کو تلبر مصطفیٰ نے کر لیا تھا مصطفیٰ کی طلب پر جنابے والا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ نے اس کو خرید لیا اب کیا تھا کہ مسلمان بڑے شوق سے اس کا پانی پیتے اور جنابے والا سن لیجئے گا اب یہ ہوا کہ عثمان جنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اب سب کے لیے وہ ہو گیا اور عثمان غنی ایسے نہیں تھے جیسے تم لوگ سمجھتے ہو عثمان کے بارے میں تو اللہ کا قرآن دل ہوتا تھا اللہ کا قرآن اس معنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوتا رہا ہے اگر یقین نہ آئے تو قرآن پڑھ کے دیکھ لے اللہ پر متا ہے بمن ہوں من کا نق بہ من میں تو ان ایمان والوں سے کوئی اپنی منت پوری کر چکا کوئی رائے خدا کوئی رات ایک طرح وہ ذرا نہ بدلے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ ہے جن کے بارے میں میرے آقا علیہ سلام نے بیت فرمائی ہے بیعت رضوان جو جو واقع قرآن میں موجود ہے اس بہتے رضوان وہ ہوئی کیوں ہوئی اس لیے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جناب یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جناب یہ خبر پہنچی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں شہید کر دیا گیا ہے یہ بات سن کر میرے اکال سلام نے ارشاد فرمایا اب میں عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر ہرگز یہاں سے جاؤں گا نہیں ان سے پوچھو شیعہ حضرات سے یہ پوچھو کیا تمہارے نزدیک یہ بات پایا ثبوت کو پہنچتی ہے یا نہیں حضور علیہ سلط و کو اللہ نے ہر ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے تو کیا حضور علیہ اللہ سلام یہ نہیں جانتے تھے عثمان غنی تو زندہ ہیں مکہ میں اور وہ بالکل خرید سے ہیں لیکن یہاں بیت بھی جا رہی ہے قتل عثمان کے بارے میں کیونکہ میرے نبی علیہ السلام ہمارا ایمان یہ ہے اللہ تعالیٰ نے میرے علیہ سلام کو وہ علم عطا فرما دیا تھا جو آپ نے جانتے تھے اللہ قرآن میں ارشاد برماتا ہے تَكُن تَعلم وَقَانَ فَضلُ اللَّهِ عَلَيْكَ <عَظِيمًا> یہ بات تو ٹھیک ہے نا میرے علی سلام جانتے تھے یہ بدبخت وقت گروہ جو ہے اس غنی کو ضرور شہید کر دے گا اور اسی لیے میرے علیہ سلام نے بہتر رضوان سے پہلے یہ باتیں فرما دیا میں عثمان کے قتل کا بدلہ لوں گا اور سن لو میرے علیہ سلام نے فرمایا میں ہرگز کس سے نہیں جاؤں گا اور نہ ہی اس پر بیت لیے بغیر حرکت کروں گا क्यूँकी आपने वही कीकर के दरख्त के नीचे आप बाहर जलवा फरोसते साहबा किरान से इस बात पर बैत लेनी शुरू कर दी जब तक जिसम में जान है जान में जान है सांस चल रहे हैं जंगो दाल करेंगे अपनी जाने अल्लाह के अल्लाह के सपुर्द कर देंगे مہانے جہاں سے ہرگز نہیں باگیں گے کیوں؟ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے حضور علامات سلام نے جب لوگوں کو بیت کے لیے بلایا تو سب سے پہلے ابو سنان اصدی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارض کی یار سل ہاتھ بڑھائیے میں آپ کی بات کرتا ہوں میرے اکالی سلام نے ارشاد فرمایا کس چیز پر بیس کرتے ہو ارض کی اس پر جو میرے دل میں ہے آپ نے فرمایا تمہارے دل میں کیا ہے ارد کی میرے دل میں یہ ہے میں اس وقت تک تلوار چلاتا رہوں گا جب تک اللہ آپ کو غلط نہ تھا پرما دے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جاؤں سبحان اللہ یہ دوان ہوئی کے عثمان غنی کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے رضوان ہوئی اور حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی آپ نے اللہ کی راہ میں آپ نے ان سے بیعت پر مالی اس کے بعد ایک دو نہیں پندرہ سو صحابہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے پندرہ سو اللہ نے بھی یہ نہیں فرمایا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, تو جس بات پر بیت لے رہا ہے اس غنی کے قتل کی خبر سن کر بیت لے رہا ہے وہ تو زندہ ہے کوئی آت ایسی نہیں اللہ نے یہ فرمایا ہو اے محبوب وہ تو زندہ ہے میرے علیہ سلام بیت پہ بیس لے رہے ہیں ایک سے آپ ہی ہاتھ اٹھاتا ہے دوسرا رکھ لیتا ہے دوسرا ہاتھ اٹھاتا ہے تیسرا رکھ لیتا ہے تیسرا ہاتھ اٹھاتا ہے چوتھا رکھ لیتا ہے چوتھا ہاتھ اٹھاتا ہے پانچواں رکھ لیتا ہے اسی طرح اللہ کے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پندرہ سو سیابا نے بیس فرمائی پندرہ سو سیابا بیس فرما رہے ہیں بیتے رضوان ہو رہی ہے پتل عثمان کا بدلہ لینے کے لیے یہ بیت ہو رہی ہے تو مسلمانوں کہاں گے وہ لوگ جو کرنے والے تھے اور آج خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اٹھنے والے جناب والا باغی ہو گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو سن لیجیے گا آخر پندرہ سو صحابہ بیت لے چکے پندرہ سو کی بات ہو گئی اب میرے نبی علیہ السلام نے میرے نبی علیہ السلام نے آپ نے اپنا دایا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر ارشاد فرمایا یہ ایک ہاتھ عثمان کی طرف سے دوسرا میرا ہاتھ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا نبی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرما رہا ہے معمولی بات ہے یہ مقام اور مرتبہ عثمان غنی کے سوا کسی کو حاصل نہیں عثمان غنی خود فرمایا کرتے تھے اسمان غنی خود فرمایا کرتے تھے میرے دائیں ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بایاں ہاتھ کا مقام تو زیادہ ہے درکانی شریف پڑھ کر دیکھ لو جلد دو میں درکانی نے امام درکانی رحمت اللہ علیہ نے جناب والا جلد دو میں یہ بات نقل کی ہے اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہوگا کیسا جناب کیسا زمانہ ہوگا کیسی قبیعت ہوگی ایک درخت کے نیچے سرورے کو صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیٹھ کر رہے تھے حضور علی اللہ علیہ اللہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھ کر اسے ید ید عثمان پر ہیں اللہ رب العزت جو ہے اللہ نے قرآن نازل فرما دیا سبحان اللہ قرآن نازل ہو گیا اللہ پر ہے اللہ پر ہے لقد ری اللہ انل اذ اون تحت تاختہ لقد ری اللہ عن عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم وطعهم فتحا قريبا مغان کیریا وَكَانَ وجی عَزِيزًا حَكِيمًا یہ قرآن ہے بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں پر وہ راضی ہونے والی بات گیا تھی کہ تمام کے تمام صحابہ اس بات پر متفق ہو گے یا رسول اللہ ہم مر مٹیں گے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر دیں گے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیں گے اس بحث بات پر بیت کرتے ہیں ایک املی والے ہم خون عثمان کا حساب لیں گے تو ہوا کیا رضوان کی وجہ سے وہی ہاتھ جس کو رسول اللہ اپنا ہاتھ ہیں اسی صورت پتا میں اللہ پر متا ہے ان سب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے اور ہوا کیا جب اس بیت کا علم کفار کو مشرقی نے مکو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں حضور علیہ سرات اور مسلمانوں کا روب ڈال دیا جس کی وجہ سے جنابے والا یہ سلح نامہ جس کا نام سلاح دیہ کے نام سے مشہور ہے یہ سلح نامہ اس وجہ سے واقع ہوا تھا سیرت ابن اشاہ میں طبقاتے ابن سعد میں فتح الباری میں درکانی میں حدیث کی بہت سی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے تو گرامی قدر عثمان کو دیکھ لیجئے گا عثمان کی طرف سے تو رسول اللہ بیت برما رہے ہیں ادھر مکہ میں عثمان غنی ہے کاپروں نے بیت اللہ کا تواب کرنے کیا کہا اے عثمان تم مکہ میں آیا ہے بیت اللہ کا طباب کر لے اسمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے بغیر طباہ کعبہ کو قبول نہیں فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس کے مصطفیٰ میں ایسے سرشار تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بغیر مصطفیٰ کے بیت اللہ کا تعام کرنا بیکار ہے نہیں کیا تو گرامی قدر عثمان غنیبو ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اس معنیبو ہے جب بھی مسلمانوں پر کوئی مشکل وقت آتا تو غنی گنی جناب والا اپنا سب کچھ قربان کر دیتے کرتے سید رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ پاک ہے ارے اسمان غنی سے محبت کرنے والو ذرا دل کھول کر سن لو ہے غلے کی کمی ہے غلہ جو ہے مل نہیں رہا عثمان غنی رضی اللہ و تعالیٰ نو باہر سے جناب غلہ خرید کر تشریف لائے لوگوں نے سمجھا یہ تاجر ہے تجارت کرے گا تاجر جو تازر, تاجر حضرات نات دوڑے اے عثمان یہ غلّہ ہمارے ہاتھ بیچ دے فرمانے مانے لگے کتنا دو گے ہر کام نبی کے لیے کیا جاتا ہے کتنا دوگے تو کہ کوئی کہنے لگا تجھے میں سو میں سو کے اوپر پانچ زیادہ دوں گا کوئی کہنے لگا دس زیادہ دوں گا باتیں ہو رہی تھی اس میں رضی اللہ تعالیٰ نو فرمانے لگے ارے تم جو نمبر دے رہے ہو وہ بہت ہی کم ہے بہت ہی کم ہے ارے سن لو تم مجھے چار گنا چار کے سوم پر چار دیتے ہو کوئی پانچ دیتا ہے کوئی چھ دیتا ہے کوئی دس دیتا ہے ایک تاجر ایسا بھی ہے جناب والا ایک تاجر ایسا بھی ہے وہ تو مجھے تم سے کہیں زیادہ نپا دیتا ہے اور نور الار میں وہ زمانہ جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی دی اللہ تعالی کا لکھا ہوا ہے میں تو اس تاجر سے سودا کروں گا جو تم سے کہیں زیادہ مجھے نپا دیتا ہے لوگ کہنے لگے ارے تاجر تو ہمیں اور کون ہے جو تمہیں زیادہ نفا دینے والا سیدنا غنی رضی اللہ سید نہ فرماتے ہیں ارے تم ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دینے والوں سن لو مجھے تو ایک ایسا بھی ہے جو ایک کے بدلے میں دس دیتا ہے ایک کے بدلے میں دس اور منجا بل حسنتی پلا ہوں قرآن ہے نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ غلہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور یہ بات کہہ کر کہ اللہ تو مجھے اس کے بدلے میں دس گنا زیادہ عطا فرمائے گا اے لوگوں میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ سارا غلّہ فیس ابھی للہ مساکین اور فقراء کے لیے صدقہ کرتا ہوں اللہ اکبر وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دھو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں عثمان جمال فی سبیل اللہ دے دیا اور اسی رات مدنی تاج دار ہزور رحمت للعالمین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو خام میں دیکھا حضور علیہ السلام نے نورانی لباس آپ نے تن فرمایا ہوا ہے اور جناب نورانی چاوک آپ کے دستے اقدس میں ہے گھوڑے پر سوار ہو کر جلدی تشریف لے جا رہے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان کی بڑی مدت کے بعد زیارت کا موقع ملا ہے آپ جلدی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں حضور علیہ تو سلام نے فرمایا میں اس لیے جلدی جا رہا ہوں عثمان مانے نے ایک ہزار اوٹ کا سادو سامان رائے خدا میں لٹا دیا ہے سبحان اللہ میرے علیہ السلام لوگوں کو جہاد کی ترجیح دے رہے ہیں کی ترغیب دیتے ہوئے اعلان فرمایا کوئی ہے جو مسلمانوں کی مدد کرے اس غنی گنی کھڑے ہو رسول اللہ اتنے سو اٹھ اس معنی کی طرف سے قبول فرما لیجیے گا پھر حضور علی سلاط وسلام نے پھر اعلان فرمایا غنی پھر کھڑے ہو پھر جناب اعلان کر دیا تیسری بار پھر اعلان فرمایا تیسری بار پھر عثمان غنی کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر جناب والا یہ عطیہ دے دیا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان بیٹھ جاپ کسی اور کو بھی حصہ لینے دے اور وہ جن کے بارے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا آج کے بعد عثمان تجھے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا وہ عثمانے گنی اللہ جن کی شہادت کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے دی ہے آپ اپنی شہادت سے پہلے ہی باخبر تھے اگر حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا تو یہ بات ہو جاتی یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ نے پہلے سے شہادت کی خبر دی ہے حضور علیہ سلاۃ وسلام مشکا شریف میں حدیث ہے میرے علیہ سلام ایک دفعہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر حضرت عثمان غنی رج اللہ تعالیٰ پہاڑ پر چڑے تو اوہد. اوہد خوشی میں حرکت کرنے لگا وجد کرنے لگا محبوب تھا نا مہم تھا میرے نبی علیہ السلام کا ارے اوہد کو بج گیا محبوب آئے تو محبوب آئے تو حد کو بجد آ گیا خوشی میں حرکت کرنے لگا ادور سراتو سلام نے اپنے پاؤں مبادل کی ٹھوکر مار کر فرمایا اس بت یا عہد کا نبی کم و شہیدان ٹیر تجبر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں دو شہید کون سے تھے صدیق کون ہے صدیق تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو اور دو شہیدوں کا ذکر برمایا ان میں ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ و تعالہ نو اور دوسرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے حضور علیہ السلام سلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مظلوم لے عثمان یہ عثمان ان فتنوں میں مظلومانہ شہید کیے جائیں گے شاہ شریف میں حضور علی سلاسلام نے فرمایا عثمان قتل کیے جائیں گے جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے بے شک اللہ تعالیٰ ان کو خلافت کی کمیز پہنائے گا اور لوگ اس کو اتارنے کا ارادہ کریں گے اور ان کا خون فصیت بھی پر گرے گا تو گرامی قدر اس معنی وہ ہیں جن کی عظمت کو اگر ساری کائنات سلام کرے پھر بھی کم ہے کیونکہ جن کے ہاتھ کو اللہ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ برمائے اور جن کے ہاتھ کو اللہ خدا اپنا ہاتھ برمائے اور جن کے لیے میرے نبی علیہ السلام اپنی دو سال زادیاں نکاح میں دے دے اور وہ عثمان جن کے لیے اللہ کے رسول فرمائے آج کے بعد کوئی تو کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے گا وہ مسلمانوں کے خیر خا مسلمانوں سن لو مسجد نبوی کی توسیع کروانے والا اس مان غنی وہ ہے جس نے اپنے پیسے سے مسجد نبوی کی توسیع کروائی اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا آخر وہ وقت ان آ نے ان بد وقتوں کی مانوی اولاد نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کر لیا یہ فتنہ جو تھا فتنہ اٹھا یہودیت کا فتنہ اٹھا کیوں اٹھا کیوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کام ادورے کام پورے کر دیے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑے تھے اور ان کے دور میں وہ کام ہوئے جو پہلے نہیں ہوئے تھے بائیس لاکھ مربع میل کپاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی آپ نے سمندر پر جہاد نہیں کیا تھا سمندر میں پر جہاد عثمان غری رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا ہے اور ان پر وہ وقت آ گیا جن سے جن کا حیا کے بارے میں یہ ہے حضور علی سلام تو سلام ارشاد برماتے صحابہ کے درمیان میرے کالی سلام جل باغ پر باہر آپ کے دانو مبارک کا کچھ حصہ چادر سے کھلا ہوا تھا اس ماں نے زنی آئے میرے کالی سلام نے دان لیا اور ارشاد برمایا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت نکل کی ہے ارے کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے برشتے بھی حیا کرتے ہیں دوسرا وہ وقت آ گیا ابن سبا یہودی کی اور مانوی اولاد نے محاصرہ کر لیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو محصور کر لیا گیا مسلمانوں ایک دن نہیں دو دن نہیں چار دن نہیں دس دن نہیں بلکہ چالیس دن چالیس دن تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے محصور رہے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا مسلمانوں کیا میں وہی وہ عثمان نہیں جس نے مسلمانوں کے لیے بیر روم بیرے روما جو ہے خرید کر آزاد کر دیا تھا آج میرے بچے پیار سے بل بلا رہے ہیں ان کے لیے پانی نہیں کیا میں وہی نہیں جس نے مسلمانوں کے لیے کنواں گاد کیا تھا سب نے کہا ہاں پیئے فرمایا میرے بچوں کے لیے پانی آج پانی بند کر دیا گیا ہے ایک دن نہیں چالیس دن کا چالیس دن کی بات ہے کیا میں وہی نہیں ہوں مسلمانوں پر غلے کی تکلیف آئی میں ایک ہزار اونٹ گلے کا لے کر آیا میں نے مسلمانوں کے نام پر وقف کر دیا آج میرے بچے کھانے کے لیے کچھ نہیںسلمانوں مسلمانوں مسجد نبی شریف میں متصل میرا ہوجرا ہے یہی مسجد نبوی ہے مسجد نبوی کی توسیع کی باری آئی عثمان نے اپنا پیسہ لگا کے مسجد نبوی کو توسیع کر دیا مسلمان اس میں آرام سے نماز پڑھ سکے آج عثمان کے لیے دو کا نماز ادا کرنے کے لیے جگہ نہیں مولا علی نے سنا دو مشکل پانی کے بیجے لیکن ان یا ابدی بدبختوں نے وہ جانے نہ دیئے آخر وہ وقت آ گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ نو آخر وہ وقت آ گیا حضور علیہ السلام سلام حضرت عبداللہ بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کا محاصرہ کیا ہوا تھا میں آپ کے پاس سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا آپ نے فرمایا میرے بھائی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی گلی میں دیکھا ہے حضور علیہ اللہ تو سلام پر ماتے ہیں اے عثمان لوگوں نے تمہارا محاذہ کر رکھا ہے میں نے رد کیا یا رسول اللہ ہاں تو آپ اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ڈول لٹکایا جس میں پانی تھا میں نے پانی پی لیا پانی پی کر سیراب ہو گیا اے عثمان آج تیرے اوپر انہوں نے تب کر دیا یہ جی جگہ تنگ کر دی ہے لیکن میں محمد الرسول اللہ میں محمد الرسول اللہ تیرے لیے میرے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور علیہ اللہ سلام نے فرمایا اگر تم چاہو تو تمہاری مدد کروں اگر چاہو تو روزہ میرے پاس آ کر افطار کرنا تو میں نے اس بات کو اختیار کر لیا ہے اپنے آکا کی صحبت کو اختیار کر لیا ہے یہ آکا میں وہیں آ کر روزہ افتار کروں گا جب یہ بات پہنچ گئی اور عثمان تو وہ تھے جو اسلام کے چوتھے مسلمان چوتھے ایمان لانے والے عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے. عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں جب سے مسلمان ہوا ہوں ہر جمعے کے دن ایک غلام آزاد کیا کرتا تھا سبحان اللہ ہر زبے کو یہ تجارت اللہ ہے نا اور کبھی میرے پاس نہیں ہوتا تو اس کی میں قضاء کرتا یعنی دوسرے ٹائم میں آزاد کر دیتا اور یہ قرآن کے حافظ قرآن کے قاری تھے حضرت سعید بن حضرت زید بن سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حاضر ہوا عرض کیا اے امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انسار دروازے پر کھڑے ہیں اور اگر اجازت فرمائے تو آپ کی مدد کی جائے تو عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ فرماتے ہیں میرے لیے کوئی مسلمان تلوار نہ اٹھائے کوئی مسلمان جو ہے تلوار نہ اٹھائے عثمان یہ پسند نہیں کرتا کہ عثمان کی وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہایا جائے لیکن ان بد بختوں نے کی پرواہ نہ کی آخر باغی جو ہیں انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہوگئے ایک بد آگے بڑھا اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی مبارک پر لوہے جس لوہے کا جناب سریا مار دیا اور لوہے سے ایسی ضرب لگائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بزرگ ترین یہ دماد رسول جس کے نکاح میں میرے نبی علیہ السلام کی دو سالزادیاں ہی آئی ہیں خون کے فہرارے نکل آئے اور آپ جناب رش کر زمین پر گر گئے زبان سے نکلا بسم اللہ ہے کل تو اللہ پھر اور ایک بدبخت بخت آگے بڑھا اس نے جناب ایسی ضرب لگائی کہ آپ کے جسم سے خون کے پوارے جاری ہو گئے ایک زلیل ترین بد بخت آپ کے سینا مبارک پر کھڑا ہو گیا جس میں اتر محتم نیڈے سے چھیدنے لگا اس وقت بے نے تلوار چلائی سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی ہاتھ سے روکا ان کی تین انگلیاں کٹ گئی اسی کشمکش کے دوران سیدنا عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ لوگ ان لوگوں نے محاصرہ کیا تھا تو آپ دوتی باندھے ہوئے تھے لنگی باندھے ہوئے تھے دوتی باندھے ہوئے تھے آپ فرمانے لگے لگے نائلہ مجھے پجامہ سلوار دے دے حضور آج ایسا کیوں کر رہے ہو آپ فرمانے لگے کیونکہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شہادت کی خبر دی ہے اے نائلہ پتہ نہیں یہ ظالم کس طرح مجھے شہید کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی میں میرا سطر کھل جائے کوئی میرا سطر دیکھ لے تو گرامی قدر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو چالیس دن محصور رکھنے کے بعد بڑی بے دردی سے شہید کر دیا اور اس حالت میں شہید کیا کہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور وہ میرے نبی علی سلام کا پرمان سچ ہو گیا آپ اس وقت جناب والا جب آپ شہید ہوئے تو آپ کا خون کا پہلا خطرہ کا ملا ہوا ہو سمی العلیم پہ گرا تو آپ اٹھارہ ذیل حج کو آپ کی شہادت ہے آپ کی شہادت کا تذکرہ اس دفعہ میں نے مکہ المکرمہ میں میرا آخری جو درست تھا اور سترہ ذیل حج کی تاریخ تھی میں نے کہا آج دماد رسول کا میں تذکرہ کروں گا ان شاء اللہ میں نے وہاں شہادت حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی لیکن ہوا کیا جب شہید ہوگے تو وہ جناب والا جن کے لیے رسول تڑپتے تھے جن کی شہادت کی خبر سن کر میرے نبی علی سلام ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر برما ہیں یہ ہاتھ عثمان کا ہے عثمان کی طرف سے بیعت برمائی شہادت عثمان پر بیعت برمائی عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت برمائی آج شہید ہو گئے تین دن تک بے و کپن جناب والا عثمان پڑا ہوا ہے کوئی کپن دینے والا نہیں کوئی اٹھانے والا نہیں کے بعد صحابہ کرام جمع ہوئے مدینت الرسول ہے صحابہ انتشار نہیں چاہتے ان بدبختوں نے جو آج بھی موجود ہیں مخالفین سیدنا عثمان ضنی رضی اللہ تعالی نے ہر طرف سے گھیرا ڈالا ہوا ہے عثمان غنی رضی اللہ سعال کا جنازہ لے کر چلے مسلمانوں اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ لینا ذرا دل تھام کے سننا اس عاشق کا جنازہ جا رہا ہے جدھر سے جنازہ گزرتا ہے پتھروں کی بارش کرتے ہیں ایک گلی سے نکلتا ہے آگے سے پتھروں کی بارش دوسری گلی سے نکلتا ہے آگے سے پتھروں کی بارش ارے کس آش کا جنازہ ہے ذرا جوم کے نکلے مدینے کی ہر گلی گھوم کے نکلے آخر کار اسمانے گلی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کے جنازے میں شریک صرف سترہ آدمی تھے سترہ آدمی اور جنت البقی میں دفن نہیں کرنے دیا اللہ آپ کو آپ سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر انور کی زیارت نصیب فرمائے آج بھی آج جنت البقی کے سینڈر میں ہے لیکن اس زمانے میں جنت البقی جو ہے یہ حد تھی یہاں تک آج بھی بد بخت آپ وہاں دیکھیں گے آپ پوچھیں گے یہ قبر کس کی ہے کوئی نہ کوئی بد بخت وہاں مل جائے گا وہ کہے گا اللہ کو معلوم ہے ہم نے جان یہ نہیں کہتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دماد رسول کی قبر ہے آج کے رسول کی قبر ہے پروانہ رسول کی قبر ہے دیوانہ رسول کی قبر ہے یہ محبت کرنے والے کی قبر ہے یہ اس کی قبر ہے جس قبر میں اس قبر میں سونے والا وہ ہے جس کے ہاتھ کو رسول اپنا ہاتھ برما رہے ہیں رسول کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ برما رہے ہیں اتنی عظمت والا یہاں سو رہا ہے کہتے ہیں نہیں nah, ہم نہیں جانتے ولہ عالم اللہ جانتا ہے یہ کس قبر ہے جی کبھی نہیں کہتے ایسے بدبخت بھی وہاں موجود ہیں لیکن اللہ کرے ان بدبختوں سے ہمیں نجات مل جائے ہم ایسے پروانوں کی قبروں کی زیارت کر سکیں اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی عبادت فرمائے اور بدبختوں سے ہمیں نجات دے اور جو مخالفین ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ تعالی ان کو نیت و نبود فرمائے اور دیکھ لیں آج تک وہ لوگ پیٹ رہے ہیں رو رہے ہیں میلا کر رہے ہیں شور کر رہے ہیں کیوں نہ ہو کیونکہ تم ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاہ کا قتل کیا ہے آج کو قتل کرنے والے ساری زندگی جو ہے تڑپتے رہتے ہیں مرتے رہتے ہیں لیکن موت نہیں آتی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو حضور علی الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی زیارت نصیب فرمائے اور ساتھ ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور کی زیارت نصیب فرمائے وما علی الا البلاغ المبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم سلام ورحمت اللہ تعالی و برکاتہ و مغفرہ نئے تکبیر اللہ اکبر نار رسالت یا رسول اللہ نار غوثیہ یا غوث اعظم فیضان عثمان غنی جاری و ساری رہے گا انشاء اللہ تعالی ازا وجل سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا محمد اشرف القادری دامد برکاتم عالیہ کو میں اس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت بہت بہت شکریہ اہلن و سہلن مرحبہ آج کمویش ایک مہینے کے بعد آپ کو آپ کا بیان سننے کی آپ کی آواز سننے کی سعادت حاصل ہوئی الحمد اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں عمر میں برکتیں نصیب فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تازے قائم و دائم فرمائے اور تمام علماء اہل سنت کے علم عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور حضرت میں تھوڑا لیٹ آیا تھا شاید آپ مائک پر آ کر اپنے بارے میں شاید بتا چکے تھے کہ آپ تش... کب تشریف لائے اور کب تشریف لائے اور کب آپ کا واپسی ہوئی یا ابھی آپ وہیں ہیں حضرت یا تشریف لے ہیں واپس آپ وہی سے ہیں آپ لوگ مدینہ شریف سے یا شریف سے یا ابھی واپس تشریف لے ہیں میں تو آپ کو سن بھی نہیں سکا تھا کہ آپ جو ہے جو ہے نا وہ تشریف لائے ہیں یا ابھی وہیں پر ہی ہے تو آواز آ رہی ہے میری روم میں یا میری آواز آ رہی ہے میرے کو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اکیلا میں ہی بات کر رہا ہوں کوئی ہے ہی نہیں روم میں اچھا آ رہی ہے فرحت بھائی آپ کا شکریہ جناب حضرت آپ بتائیے نا تشریف لائیے نا مائک پہ آپ ایک تو میں آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں آپ سے میں پرسنلی بہت بہت معافی چاہتا ہوں کہ میرے دوست اصل میں چلے گئے اور میں ان کو آپ کی جو سامان ہے وہ میں دے نہیں سکا جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا اور میں بعد میں مجھے بہت شرمندگی بھی ہوئی اور میں بہت نازم بھی ہوں اپنی اس کوتاہی پر اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے گا میں کچھ بھی آپ کا کام نہ کر سکا اس کے لیے میں بہت شمندہ ہوں ان اللہ تعالی اللہ نے زندگی کی ضرور جو ہے وہ جو بھی ہوا ان اللہ آپ حکم دیں گے ان اللہ حکم کا حکم وجہ لانے کی کوشش کروں گا غالباً آپ نے کچھ سی ڈیز وغیرہ بھی منگوائی تھی کچھ اور سامان بھی میں بھیجنا چاہ رہا تھا میں کچھ بھی نہیں کر سکا میں بہت ہی ہوں پشیمان ہوں معذرت کا تعلیم ہوں تو امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے یار آپ کو سوال پوچھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا ٹرمرجنگ صاحب آپ کبھی کوئی اور بات بھی کر لیا کرے آپ ہر وقت یہ سوالات سوالات تو عضرت آپ تشریف لائیے مائک پہ اور جو ہے وہ میں آپ کے لیے مائک فری کرتا ہوں ایک سیکنڈ ریموو آل ہینڈ یہ پہلے میں کر دوں تو آپ تشریف لائیے حضرت میں آپ کے لیے مائک فری کرتا ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی ماشاءاللہ اللہ نہیں اب تو مجھے میرا کتنے دن ہو گئے ہیں. میں وہاں سے بھی آن لائن ہوا تھا اس وقت میں, میں نے آخری دن یعنی طواف و پہلے پہلے حاضر ہوا تھا روم میں اور اس کے بعد جو ہے میں ہاں جی وہاں مکہ سے بھی اے ہاں جی اور پھر تو میں کل پرسوں سے میں اگر روم میں موجود ہوں آپ ہی جا رہا گھر میں باقی وہاں جہاں تک رہی سی ڈی کی بات تو میں نے آپ سے پتاوا رضویہ مانگا تھا تو پتاوا رضویہ مجھے مل گیا ہے پتاوا رضویہ مجھے مل گیا ہے وہ اعلیٰ حضرت ے, ڈاٹ کام ایت نیٹ پر لگا ہوا تھا میں نے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیا جی وہ میرے پاس محفوظ ہے پتا وارز الحمدللہ اللہ العالمین جزاک اللہ خیر تو باقی انشاءاللہ اللہ چند دنوں کے بعد انشاءاللہ اللہ میں پاکستان سے آن لائن آیا کروں گا جی تو پھر آپ سے جناب شوگر فری مٹھائی جو ہے نا میں کھایا کروں گا آپ سے آؤں گا تو انشاءاللہ شاء گا نا ورنہ پاکستان سے میرے لیے شوگر فری مٹھائی آتی ہے یہ دیکھ لیں چاہنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں وہاں سے شوگر فری مٹھائی میرے, میرے لیے بیچتے ہیں اور خصوصی طور پر وہ میرے لیے آتی ہے علی پور شریف سے آپ دیکھ لیں وہ برکت والی جگہ سے علی پور شریف سے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے آستانہ سے آتی ہے جی سال میں ایک دو دفعہ تو ضرور آتی ہے کوئی بھی آتا جاتا ملے تو میرے لیے وہاں سے مٹھائی آتی ہے <coughs> باقی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے مجھے ہر چیز مل گئی ہے جی انشاءاللہ اگر میرا کراچی میں تھوڑا سا بھی قیام ہوا تو میں آپ کو ملے بغیر کبھی نہیں جاؤں گا انشاءاللہ لیکن ابھی حالات ایسے ہیں کہ شاید میں اوپر سے ہی گزر جاؤں <laughs> جزاک اللہ خیر ہاں جی میں آپ کے لیے مائک چھوڑ رہا ہوں جی جزاک اللہ آپ کے شریف لائیں فرمائیں کیا فرماتے ہیں میں سنتا ہوں السلام علیکم السلام علیکم حضرت مزاج حضرت عمدین جی بات کر رہے تھے بیت رضوان کے بارے میں جب حضرت عثمان عنویر رضی اللہ تعالیٰ کہا تو ہمارے ایک بھائی تھے یہاں پر انہوں نے ایک دو عدت احادیث کوٹ کی ہیں وہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو افواہ کی جو باتیں ہیں یہ وہابیوں کی کچھ سازشیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم الغیب کے مطلب اٹیک کرتے ہیں کسی طریقے سے علم الغیب سے مطلب نفی کرانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے جامعہ ترمیجی کی حدیث والیوم نمبر 5 پیج 626 اور حدیث 303702 اور صحیح بخاری کی والیوم 3 پیج 1335 اور حدیث 3495 فور نائن فائیو میں بیت رضوان کے متعلق یہ دو حدیثیں ہیں جس میں کسی افواہ کا ذکر نہیں ہے کہتے ہیں جو افواہ کی باتیں ہیں یہ وہابی حضرات کے خود سے کوئی بنائی ہوئی باتیں ہیں جو حضوصر عسلم کے علم غیب پر کسی نہ کس طریقے سے نفی کرانے کے لیے اس قسم کی چیزیں ہیں تو اس کے بارے میں حضرت تھا آپ کیا فرماتے ہیں ایک بات وعلیکم السلام اور دوسری بات یہ ہوگی کہ جو حضرت محمد بن ابی بکر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار فرماتے ہیں کہ بتیجے اگر آج تمہارے والد زندہ ہوتے تو کیا تمہاری اتنی ہمت ہوتی کہ تم پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں تو اس قسم کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تاریخ نہیں ہے یہ شیئر روایات ہیں کچھ کہتے ہیں کہ نہیں مطلب یہ حقیقت ہے تو اس قسم کے کچھ اعتراضات کی کہ کبھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ جو احادیثیں میرے بھائی نے یہاں پر ہمارے سنی بھائی انہوں نے کوٹ کی ہیں ایک سنی مطلب ہمارے سنی ہیں اہل سنت جماعت کے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی افواہوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں یہ چیزیں احادیث سے ثابت نہیں ہے یہ جو دو احادیث انہوں نے کوٹ کی ہیں اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایسی کوئی افواہ نہیں اڑی تھی تو کچھ سمجھ نہیں پڑی تھوڑی السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تو بات یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر جو ہیں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں کہ ان کی والدہ جو تھی وہ حضرت علی علی المرتض کر رم اللہ وج الکریم کے نکاح میں تھی ٹھیک ہے نا یہ چھوٹی عمر میں حضرت علی المرتضا کرم رم اللہ وج الکریم کی گود میں چلے گئے تھے چھوٹی عمر میں دو سال کی عمر میں اور انہی کے بارے میں ایک بات آپ کو بتلاتا ہوں کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان کے قتل کا جو منصوبہ بنا تھا وہ اسی طرح تھا کہ پہلے سب سے پہلے مصر کی گورنری جو تھی انہی کے لیے طلب کی گئی تھی اور انہی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مصر کا گورنر بنا کر بھیجا تھا راستے میں مروان کی سازش کی وجہ سے یہ جو ہے مروان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اونٹ اور غلام کے ہاتھ ایک رکا بھیجا تھا جو راستے میں پکڑا گیا جی تو وہ یہ اسباب پیدا ہوئے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے یہ صاحبزاد کے بارے میں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں شریف تھے جی اور یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں اور تاریخ کی ہر بات جو ہے وہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی نا تاریخ میں اس, کے اس میں سند کا جو ہے اہتمام نہیں ہوتا یہ روایتیں موجود ہیں کہ انہوں نے سیدنا ر... اس... سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کی داڑھی مبارک پکڑی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ ادا فرمائے ہیں جی؟ کہ اگر تیرا باپ دیکھ لیتا تو آج تجھے معاف نہ کرتا ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں تو اس کے سب سے بڑی وجہ تھی کہ یہ ایرانی چونکہ سازش تھی جی؟ اور ایرانی ابن صبا یہودی سے ملے ہوئے تھے کچھ مصری ملے ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ پورا واقعہ ہوا ہے اور ایرانی سازت جو تھی وہ زیادہ تر سیدنا علی المرتض رحم اللہ وجال کریم آپ کے قریب آنا چاہتے تھے ایرانی کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان ہو سے بدلہ لینے کے لیے کیونکہ ایرانیوں کو سب سے زیادہ تکلیف ان سے ہوئی تھی ان کے بعد جو کچھ بھی بچا تھا ایرانیوں کا ان کا بادشاہ بچا تھا جو اپنی پھر دوبارہ فوج جمع کرنے کے لیے دربدر پھر رہا تھا اس کو قتل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے کیا تھا تو یہ سازش کے شکار ہو گئے تھے تو یہ محمد بن ابو بکر جو ہیں ان کی والدہ پہلے جو تھی حضرت جا پر تیار رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیوی تھی اور بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے ان سے شادی کر لی اور یہ بچے پیدا ہوئے اور آپ کی وفات کے بعد پھر حضرت علی المرتض کرم اللہ وج الکریم نے ان کی والدہ سے نکاح کر لیا تو یہ بچے انہی کی صحبت میں رہ کر پلے ہیں اور انہوں نے جناب والا پوری پرورش وہیں پائی ہے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں یہ ان کے نتیجے سے پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کے گھر میں انہوں نے پرورش نہیں پائی سوبت وہی ان کو ملی ہے یہی وجہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے جرم میں جن لوگوں کو شہید کیا جن لوگوں کو قتل کیا گیا تھا ان میں یہ محمد بن ابو بکر بھی شامل ہیں جی تو یہ روایتیں ایسی موجود ہیں دوسری رہی افواہ کی یہ باتیں تو اس کے بارے میں بخاری کی حدیث نمبر آپ نے پتہ نہیں کتنی بتلائی ہے میں ابھی دیکھتا ہوں انشاءاللہ اس کو تو یہ افواہ اگر یہ افواہ تھی حضور علیہ سلاط والسلام کے علم غیب پر اطراض کے لیے کہ حضور علیہ سلاط والسلام کو علم غیب نہیں ہے اگر علم خیب ہوتا تو حضور علیہ السلاۃ والسلام اس افواہ کے بدلے میں بہت رضوان نہ جو ہے رضوان نہ کرتے جی؟ تو, رضوان تو ہوئی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں ایک منظر بیت رضوان تو ہوئی ہے ہیں جی؟ اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر کے بعد ہوئی ہے لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم غیب شریف کی نفی پر نہیں بلکہ اللہ کے علم غیب کی نبی پر دلالت کرتی ہے حضور علیہ سلاۃ والسلام کے علم غیب شریف کی نفی پر نہیں اللہ کے علم غیب پر کی نبی پر دلالت کرتی ہے کیوں اس لیے کہ حضور علیہ سلاۃ والسلام تو اللہ کی مرضی کے بغیر بولتے ہی نہیں ٹھیک ہے نا بولتے نہیں وما کون ہوا اللہ واہ جی آپ تو بولتے نہیں آپ اللہ کی مرضی کے مطابق بولے ہیں اگر میری آپ نے تقریر غور سے سنی ہوتی تو اس میں یہ بات یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضور علیہ اللہۃ السلام کو اللہ نے ایسا علمہ علما اللہ فرماتا ہے علامہ علیہ کا جی اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ بھی ہم نے آپ کو بتلا دیا سکھا دیا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ سلاۃ والسلام کو ایسا علم عطا فرمایا ہے جس کی تائید شیعہ حضرات بھی کرتے ہیں لیکن اللہ نے اس بیت کی تقریب نہیں فرمائی یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عثمان تو زندہ ہیں کیونکہ اللہ تو عالم الغب ہے نا اس میں کسی کو استلاف نہیں ان تو زندہ ہے آپ کیوں بیت لے رہے ہیں اس کی نبی نہیں فرمائی بلکہ اس بیت پر سکینہ کے نزول کا ذکر فرمایا ہے اور اللہ نے اپنی رضا کا ذکر فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بیت کو بیت رضوان ہیں جی اس کو فرمایا ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی سورت فتح میں موجود ہے جی تو آپ دیکھ لیں اللہ تعالی اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے نا وہ بتلا سکتا تھا اے محبوب یہ بات ایسے خواہ خا کی ہے یہ تو افواہیں ہیں لیکن نہیں اللہ کے علم میں بھی تھا حضور علیہ اللہ کے علم میں بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کر دیے جائیں گے اور قبل از وقت آپ کی شہادت کی خبر بھی دی ہے حضور علیہ نے جیسا کہ اے مشکا شریف میں حدیث ہے کہ جبل احد پر جبل احد پر حضور علیہ وسلام میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں دیکھتے نا انشاءاللہ اس بات کو دیکھ کے انشاء اللہ آپ کو جواب دوں گا کہ حضور علیہ وسلام نے فرمایا پن نما علی کا نبی صدیق شہیدان تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں شہادت کی خبر بھی دی ہے تو یہ افواہ نہیں بلکہ یہ حقیقت پر مبنی بات تھی جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں دیکھتا ہوں بخاری شریف کو میرے سامنے پڑی ہوئی جزاک اللہ خیر السلام علیکم جی السلام علیکم حضرت بہت شکریہ مطلب زین اب کلیئر ہو گیا تھوڑا حضرت جو محمد بن ابی بکر کی جو والدہ تھیں وہ پہلے حضرت جعفر کی بیوی تھی اس کے بعد حضرت ابوبک صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی شادی ہوئی تو محمد بن ابھی اکرا وہاں پیدا ہوئے پھر آپ رضی اللہ کے وفات کے بعد ان کی شادی جو تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی کیونکہ ایک دن ایک شیعہ نے ایک دن مجھے یہ کہا تھا مجھے غصہ چاڑ گیا تھا کہتے محمد بن اس سے لیکن اس نے بات تھوڑی سی غلط انداز میں کی تھی انہوں نے بات و شیعہ مردود نے بات غلط انداز میں کی تھی اس میں اسے جھگڑا ہو گیا تھا یہ مطلب آپ کی بات سے وضاحت ہو ہے انہوں نے پرورش وہاں پائی تھی اس مردود نے مجھے یہ کہا تھا تو وہ نقل کفر کفر نب مطلب میرے منہ میں خاک میں ایسی مطلب بات دھونا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے مطلب جن سے جو شادی کی تھی وہ شیوں کے دو اعتراضات وہ یہ کہتے کہ محمد بن ابی بکر اور ابن عمر جو ہے عبداللہ بن عمر جو ہے یہ دونوں حضرت علی کے بیٹے ہیں تو پھر اس میں مجھے غصہ آ گیا تھا وہ اپنے مرد متا کو یہاں پر ثابت کرنا چاہ رہے تھے اب آپ کی اس بات سے مطلب ذہن کلیئر ہو گیا کہ یہ کم از کم محمد بن ابی بکر والے جو معاملہ ہے وہ مطلب کلیئر ہو گیا آپ کیونکہ شیعہ حضرات ان دونوں کو ہی حضرت علی کے بیٹا مانتے ہیں تو اس لیے وہ بات کہتے ہیں کہ یار کس قسم کی لاینی قسم کی باتیں کر رہے ہیں لوگ تو بہت شکریہ جناب آپ کا السلام علیکم حسان بھائی آ جائیں آپ جناب کیا سب سو گئے ہیں کوئی ہے روم میں حضرت علامہ کے علاوہ بھی کوئی مطلب کوئی روم میں جو ہے تو کوئی ہے موجود ہے اچھا اچھا اچھا, اچھا اور بھی کوئی ہے جناب کوئی ہے اچھا اچھا اچھا, اچھا. ماشاء اللہ میں ما سمجھا کہ سب مطلب سونے کا وقت ہو گئے ہیں آپ جاگتے رہو خاندھی میں تو جاگ رہا ہوں اچھا سونے کے وقت سوئیں گے آپ اچھا اچھا اچھا جناب اچھا. تو آج جناب کچھ آپ کے ذہنوں میں کوئی شکوک ہوں شبہات ہوں کوئی سوالات ہوں یا آپ کے کبھی مطلب کراس قسم کی جو ڈبیٹ ہوتی ہے باتیں ہوتی ہیں تو انسان کے اندر کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں بعض جگہ پہ انسان لاجواب ہو جاتا ہے اس کے جواب نہیں تو وہ بتاتے ہیں یہاں بیٹھے ہوتے ہیں تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ مطلب ان سے پوچھ لینا چاہیے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہو تو وہ دور ہو جاتی ہے جیسے دیکھئے محمد بن ابی بکر کا جو واقعہ ہے تو اس پہ ہمارے کافی سنی تحضرات بھی جو ہے تو سنی بھائی بھی کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ باتیں اس طرح ہیں اور بھی باتیں اس طرح ہیں تو یہ مطلب کلیئر ہو جاتی ہیں یہ باتیں یہاں اس طرح علماء مطلب کے ساتھ ان کی جو صحبت ہوتی ہے ان کے ساتھ جو نشست ہوتی ہے اس میں کافی چیزیں جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ جناب فراز صاحب آپ کیسے ہیں حضرت اللہ اللہ راز تو وہ بے نقاب کیوں ہوتے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا لیے کے آشنا تجلی تھی آشنا کے لیے سنی کریب ہے کسی دن نا ناز شریف ہمیں سنائے سنا ہے فراز تور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے آپ نے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مطلب لنک رکھے ہوئے یاد حضرت آپ نے مطلب مجھے وہ یہی کہ شعر اس کا آسان لگتا ہے اور یہی یہ تھوڑا یاد کر لیتا ہوں مطلب اور تو اتنی مشکل نہ تھے یہ تو اس کا تو ترس ہم کو باقاعدہ نا تو ہے نہیں یہاں پہ پلٹا کے آگے تھوڑا سا ہم تھوڑا سا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بھی ناخوان ہیں ماشاءاللہ اللہ نے کو بہت اللہ نے حضرت اور بڑا مزہ آتا ہے آپ نے ایک نات شریف سنائی تھی اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں وہ میں نے اویس رضا صاحب کی بھی آواز سنی ہے لیکن مجھے اب آپ کی آواز میں اچھی لگتی ہے وہ اسی طرح وہ عادل بھائی آتے ہیں وہ مدینہ مدینہ ولی اکناد شریف سناتے وہ میں نے یو ٹیوب پہ دیکھی ہے لیکن وہ عادل بھائی مطلب جب کہتے ہیں تو وہ उनके ہے ان کے مطلب ہوتا ہے نا جب پہلی بار آپ کسی کے منہ سے نہیں نہیں حضرت ٹھیک ہے بہت بڑے نافان میں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کلام میں نے آپ کے منہ سے سنا تو مجھے مطلب یہ کلام آپ کے منہ سے زیادہ اچھا لگتا ہے پھر طرح عادل بھائی آتے ہیں وہ ایک ناز شریف سناتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے ان کے منہ سے لہجہ باد لوگوں کو بڑا اچھا لگتا میں نے آپ کو جو ہے تو اس پہ کر دیا ہے یہ لنک ادھر میں نے کر دی ہے پیچ پہ ڈال دیا کوئی اور بھائی آئے تو پھر میں دیکھوں گا تو جناب حضرات اکرام یہ بولو میں کرام موجود ہے جناب کچھ کچھ سوال ہو کچھ پوچھنا ہو تو ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یا الاہی ہر جگہ تیری عتا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. آجے حضرت بھائی <سسسوس> السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سونے جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے تو ماں ہلو عیال ہے حسن جی اچھا جی کیا حال ہے آپ لوگوں کی کیسے ہیں سوری یار میں تھوڑا سا اوے تھا اور میں اتنی دیر سے جمپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جو ہے وہ جمپ نہیں ہو پا رہا تھا بڑی مشکل سے جمپ ہوا وہ بھی جمپ ہوا جب وہ مائک انہوں نے چھوڑ دیا یار مجھے اپنا یہ جو انٹرنیٹ اسپیڈ ہے نا مجھے تھوڑی بڑھوانی پڑے گی ڈی ایس ایل کی اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ میں جمپ نہیں کر پا رہا آج کل اور یہ جو ہے نا جن لیکن جنات کو جم کرنا تھوڑا مشکل کام ہے وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ آ جائیں سنی تری بھائی پہ آجائیں میں آپ کے لیے مائک فری جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آواز آ رہی ہے روم کے اندر ماشاءاللہ بیان حضرت کا بہت ہی زبردست تھا پتنی علامت صاحب روم کے اندر رہے کہ نہیں سنا اور ماشاء مزہ بڑا مزہ آیامان خنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی ہی زبردست حضرت نے کو فرمائی اور علی تشہیر وافظ نانتی شیعہ خدیث جو یہودیوں کی اولاد ہے ان کا بھی ماشاءاللہ حضرت نے بڑا اچھا رد کیا اور ان کے اعتراضات کے جواب بھی دیے اور ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست جو ہے بیان تھا کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حضرت کی پوری تقریر تھی تو میں بھی ان کی شان میں منقبت جو ہے علامہ علما پیر قادری صاحب تعمیر کی بڑی اچھی ایک منکبت جو ہے میں نے پڑھی تھی جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اور ویسے بھی صحابہ کی شان میں ہے سیدن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے تو انشاءاللہ اس کے چنا شان میں پڑھتا ہوں ان تاکہ حضرت کا جو بیان تھا اس کے حوالے سے منقبت کے بھی کچھ آشار جو ہے ہیں لیکن اس سے پہلے ان شاء اللہ علامات کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ ماشاء اللہ تاریخ سنائے اس سے پہلے میں بس خان صاحب کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ, آپ کے پاس اگر بخاری شریف ہے تو بخاری شریف کی کتاب الانبیاء میں ٹھیک ہے کتاب الانبیاء میں جلد میں ہے جلد دو میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے اے فضائل پر ایک باب باند باندھا گیا ہے مناقب عثمان خان رضی اللہ تعالیٰ جی آپ اس کو دیکھیں گی تمام روایتیں اس میں موجود ہیں تمام روایتیں اس میں بخاری شریف کی جلد دو میں موجود ہیں آپ تھوڑا سا وہاں دیکھیں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو جتنے واقعات ہیں جی وہ آپ کو مل جائیں گے وہاں جی اور اس کے علاوہ بہ اور بہت سے واقعات اس باب میں آپ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مل جائیں گے اس باب میں بہت لمبا یہ جو ہے نا آپ کے فضائل میں یہ بہت بہت سے سفروں پر مشتمل ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمتہ اللہ و برکاتہ